رحمۃ اللہ و برکاتہ خطاب فرما رہے ہیں فضیلۃ الشیخ محترم جناب مولانا محمد جرجی انصاری صاحب انڈیا والی بمکام مدرسہ اوبکر صدیق ملیر پندرہ محرخات دس فروری سن دو ہزار آٹھ موضوع ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا سالفی کیسٹ سنٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی آباد فعین خیر الحدیث کتاب اللہ وقیر الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشمول وكل بدعهن ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطلب ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان صلاة تنها عن الفحشاء ولا ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنع رب شراہلی صدری و یسرلی عمری من السانی افقہ قولی رب ذدنی علما اللہ مربنِ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا خالق رازق اور قادر مطلق ہے اور درود و سلام نازل ہوں بالعموم تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین عالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مسلم وسلم و بارک علیہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری اس مسجد میں ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے شیخ ارشد صاحب نے مجھ سے اصرار کیا جبکہ میرے پاس اس وقت وقت بالکل نہیں آج پوری تیاری کرنا ہے اور مجھے اپنے وطن کو نکلنا بھی ہے ساتھ میں ایک دقت یہ ہے کہ میری ایک ماموں ذات بہن ہے اس کی شادی کی تاریخ مجھے طے کرنی ہے اور اسی لیے مجھے ابھی یہاں سے نکل کے اس جگہ جانا ہے قائد آباد میں لانڈی میں جہاں پچیس تیس افراد بیٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے انتظار میں ہیں اس پوزیشن میں میں نے یہ پروگرام آپ کو دیا اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ العالمین اس تھوڑے سے وقت میں جو کچھ بھی میں کہوں وہ حق ہو اور بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو سبھی کو عمل کی تو پوری پوری توفیق عطا فرما درس قرآن چونکہ آپ کے یہاں ہوتا ہے اس لیے میں نے قرآن کریم کے اکیسویں پارے کی چند آیات کی تلاوت کی ہے اس کی شروعات لفظ اتلو سے ہو رہی ہے الو ما اویا کا من الک کتاب و عقیم صلاح آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وہی کی گئی جو آپ کی طرف اتاری گئی یعنی قرآن کی وہ عقیم اور نماز قائم کیجئے اور پھر علت بتائی گئی کہ نماز قائم کیوں کیجئے اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا ان سلا نماز انسان کو تمام فحش اور منکر یعنی ناپسندیدہ کاموں سے روک دیتی ہے اور یہ نماز یہی اللہ کا ذکر ہے والا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے والله یعلم ما تصنون اور یہ نہ سمجھو کہ تم جو کر رہے ہو کوئی ذات اس سے بے خبر ہے اللہ جانتا ہے ان تمام کاموں کو جن کو تم کرتے ہو ما علامات جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یا کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے ان تمام کاموں سے واقف ہے باخبر ہے یہاں کئی چیزیں بتائی گئی ہیں پہلی چیز قرآن کی تلاوت کیجیے یہاں میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے نبی سے یہ کیوں کہا؟ کہ اے نبی قرآن کی تلاوت کیجیے کیا نعوذ باللہ نبی اکرم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے اور اللہ نے پھر یہ کہا قیمح نماز قائم کیجیے کیا نعوذ باللہ میرے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے ایک اشارہ اس طرف دوسرا یہ کہ اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے قرآن کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا حالانکہ قرآن کا معنی ہی ہوتا ہے پڑھی جانے والی چیز قرآن یخرہ کے معنی پڑھنا اور اسی سے بنتا ہے قرآن اسی سے مشتق قرآن کا معنی ہی ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس سے زیادہ دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے یہ کتاب اسم بامسما ہے آپ ہمارے انڈیا میں آئیے ہندوستان میں اور کسی بھی ہندو لڑکے کو آپ سامنے بٹھا کر پوچھے بیٹا کیا تم نے رگ وید پڑھا ہے ہندو دھرم کی جو ٹیسٹ بک جونل کتاب ہے جن کو وہ آسمانی کتاب مانتے ہیں وہ چار وید ہیں رام اور گیتا کی حیثیت ان کے یہاں بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں کسی عالم کی تفسیر کی کتاب لکھی ہوئی تفسیر اپنے کثیر فلا فلاں تفسیر جس طرح مولوی اپنی اپنی تفسیریں لکھ دیتا ہے اور اس میں اس کی عقل کو دخل ہوتا ہے وہ چاہے اس آیت کو جہاں مول دے اس کی تفسیر میں یہی حیثیت ہوتی ہمارے یہاں رامائن اور گیتا کی اور اسی لیے رامائن اور گیتا میں بہت بڑے بڑے ہندو پنڈتوں کا اختلاف بھی ہے کیونکہ گیتا کرشن جی کی سیرت ہے رامائن یہ رام چندر جی کی سیرت ہے آسمانی کتابیں جو ہندو دھرم کے اندر ہیں وہ ہے رگ وید اتھرد وید،, وید،, وید اس کو وہ کسی پنڈت کی لکھی ہوئی کتاب نہیں مانتے ہیں بلکہ وہ آسمانی کتاب مانتے ہیں جیسے ہم لوگ قرآن کریم کو کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں مانتے پھر ٹیکسٹ بک کے بارے میں کسی ہندو لڑکے سے پوچھیے بیٹا کیا تم نے رگ پڑھا ہے یجوروید پڑھا ہے سام وید پڑھا ہے اتھر وید پڑھا ہے تو وہ آپ کو جواب دے گا پڑھنا تو بہت دور کی بات میں نے تو یہ کتابیں دیکھی بھی نہیں ناپید ہیں وہ آپ کو جواب دے گا کہ میں پڑھنا تو دور کی بات یہ کتابیں تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے میری نظروں سے نہیں گزری ہیں اس کے برعک کسی مسلمان لڑکے سے اگر آپ پوچھے اپنے سامنے بٹھا کر بیٹا کیا تو نے قرآن کو دیکھا ہے تو وہ آپ کو الٹا جواب دے گا دیکھنا تو دور کی بات ہے ہم تو روزانہ پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں اپنے امام صاحب کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے قرآن اور یہ اسم بامسمہ ہے قرآن کا معنی ہی ہوتا ہے پڑھی جانے والی چیز سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا آئے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وہی کی گئی یہ تلاوت کس کو کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا ذرا ایک علمی بحث ہے ایک تو ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے پڑھنا تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا لوگ سروس والے ہیں پورے مہینے ترابی نہیں پڑھ سکتے ہیں شبینے کا انتظام کر لو شبینا کیا ہوتا ہے بھائی ایک ہی رات آپ نکال لیجئے اور ایک ہی رات میں ہمارے حافظ صاحب پورا قرآن مکمل کر دیں گے قرآن کو سننا مقصد ہے آپ تیس دن رائے نہیں نکال سکتے ایک ہی دن میں سن لیجیے اور شبینے میں پوری رات میں قرآن ختم کر لیا جاتا ہے یہ ہے قرآن کا پڑھنا جس کی سخت وعید آئی ہے مسلم کے الفاظ ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کتنے دن میں پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہتر ہے کہ تم قرآن کو ایک مہینے میں مکمل کر لو کہا آئے اللہ کے نبی میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوں اور میں ایک مہینے سے پہلے مکمل پڑھ سکتا ہوں فرمایا عمر تب تم بیس دن میں قرآن پڑھ لیا کرو کہا اللہ کے نبی میں بیس دن سے پہلے بھی قرآن ختم کر سکتا ہوں فرمایا تب تم دس دن کے اندر قرآن پڑھ لیا کرو کا میرال حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی میں دس دن سے پہلے بھی قرآن مکمل کر سکتا ہوں فرمایا تب تم ایک ہفتے میں قرآن پڑھ لیا کرو کہا اللہ کے نبی میں اس سے بھی پہلے ختم کر سکتا ہوں کہا تب تم تین دن میں قرآن پڑھ لیا کرو کہا اللہ نبی کثرت تلاوت کلام پاک کی وجہ سے میں تین دن سے پہلے بھی مکمل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں فرمایا عمر تم تین دن سے پہلے قرآن مکمل نہ کرنا ورنہ تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا وہ عرب عربی زبان پر کمانڈ رکھنے والے مہارت رکھنے والے جب تین دن سے پہلے وہ قرآن مکمل کریں تو نبی ان کو منع کریں اور ہم جو یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے اس میں شروع کرتا ہوں کہ عربی کہاں ہے الحمد العالمین تمام تعریفیں یا ساری تعریف اللہ کے لیے الحمد کے معنی تو تعریف کے ہوتے ہیں یہ ساری اور تمام کلفز کہاں سے آ رہا ہے ابھی ہمیں اتنی بسم اللہ اور الحمد کا صحیح ترجمہ نہیں یہ معلوم اور ہم ایک ایک رات میں پورا قرآن مکمل کریں اور ہماری سمجھ میں آ جائے تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے اصل میں عربی زبان کے اندر تلا یتلو کا لغوی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا اور اتلو پھیلے امر ہے امپریٹو سینٹینس آئے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی یعنی پیچھے پیچھے چلیے قرآن کو پہلے پڑھیے اور اس میں جو لکھا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلیے یعنی قرآن سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے اپنے عمل کو قرآن کے بتائے ہوئے عملی زندگی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے قرآن نے ایک دائرہ مذہب اسلام مذہب جانتے ہو کس کو کہتے ہیں اسلام مذہب ہے عزم نہیں ہے, ہے. سکھ ہے یہودیت عزم ہے. عیسائیت عزم ہے. عزم اور مذہب میں فرق ہے مذہب کہتے ہیں جو ایک دائرہ متعین کر دیا جائے ایک حد متعین کر دی جائے اور عزم جس کے اندر کوئی حد متعین نہ ہو آپ نے کبھی کرکٹ کا میچ کھیلا ہوگا دیکھا ہوگا یا کبڈی آپ نے دیکھی ہوگی کیسے کھیلی جاتی ہے بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے اس طرف ہماری ٹیم کے لوگ ہیں اس طرف دوسری ٹیم کے لوگ ہیں جب تک ہم اس لائن کے اس طرف ہیں ہم محفوظ ہیں अगर हमने इस लाइन को क्रॉस किया और कबड्डी कबड्डी कहते हुए आपकी लाइन में आए हम महफूज नहीं हैं दूसरी टीम के अफराद को पूरी इजाजत है कि वो हमें पकड़ सकते हैं हमें रेस्ट कर सकते हैं और हमें अपने अंदर गिरफ्तार कर सकते हैं उनको पूरा पावर है पूरी अथॉरिटी क्योंकि हमने अपनी हद को तोड़ दिया है جب تک اپنی حد کے اندر ہیں ہم محفوظ ہیں جب اس حد کو ہم توڑ کے دوسرے کی حد میں جا رہے ہیں تو ہم غیر محفوظ ہیں وہ ہمیں کبھی بھی پکڑ, پکڑ سکتا ہے وہ ہمیں کبھی بھی گفٹ میں لے سکتا ہے اور ہمارا ایک پوائنٹ ختم ہو جائے گا اور اس کو ایک پوائنٹ مل جائے گا حد کو توڑنے کا نام یہ اسلام نے بھی ایک حد متعین کی ہے یہ حد ہے اتنا کھاؤ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے اور اسی کو کہتے ہیں مذہب ہم نے اس حد کو توڑ دیا اسلام کی حدود کو توڑ دیا تو جس طریقے سے ایک میچ کھیلنے والا جب اپنی حد کو توڑ کر رن لینے کے لیے جب بھاگتا ہے تو اس نے اپنی حد کو چھوڑ دیا ہے دوسرے کی حد میں جا رہا ہے تو وہ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے وہ رن آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی گرفت میں ہیں محفوظ نہیں اگر ہم نے قرآن کی حدود کو توڑ دیا تو یو انت ام ام تدال اکلتو والا ستیہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں یہ کب ہوگا جب ہم اسلام کی حد کو توڑ دیں گے تب محفوظ نہیں ہے اور اسلام کی حد کیا ہے ترق تو لن تجلک تم بھی سنتی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کائنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے اور وہ حد کیا ہے کتاب اللہ ہی وہ سنت ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ات ما ہوئی تلاوت کیجئے یعنی قرآن نے جو بتایا ہے پہلے اس کو آپ پڑھیے اور اسی پر چلیے اس سے آگے پڑھنے کی کوشش مت کیجیے اور اللہ ہم سب کو حج کی توفیق وہ موقع جب آئے تو آپ کبھی سعودیہ میں جائیے گا تو پوچھیے گا آپ کے یہاں تلون کس کو کہتے ہیں جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے, پیچھے چلتا ہے تلون عربی میں کے اس بچے کو کہتے ہیں جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ماں آگے چل رہی ہے تو بچہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور جب تک ماں کے پیچھے پیچھے بچہ چلتا ہے دوسرے خطرناک جانوروں کے حملے سے محفوظ رہتا ہے وہی مرغی جو بلی کو دیکھ کر بھاگتی تھی آج انڈوں سے بچے ہوئے ہیں وہ مرغی بلی کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہے کہ میرے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھاگ جاؤں تو بلی میرے بچوں کو مار ڈالے بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو محفوظ ہیں اڑمی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا تو محفوظ ہے تل اس بچے کو کہتے ہیں عرب کے اندر تلون اور اسی تلو سے بنا تلاوت جس طریقے سے اوڑنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو تم بھی دنیا کی تمام خطرناک اور دشمن جماعتوں سے محفوظ رہو گے یہ ہے قرآن کی تلاوت کا مقصد قرآن اس لیے نہیں آیا کہ چل تو مسجد میں ہم چلیں تو جھوٹا کہ میں جھوٹا اٹھا لے قرآن قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اٹھاؤ تعویذ بنا لو اور آئے گلے میں لٹکا لو اور بس دنیا کی ساری مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا مل گیا بالکل نہیں لو مت اور الجنہ اے میرے دوست یہ قرآن کی آیت کو جو اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اگر اس حال میں تجھے موت آ گئی محمد تیرا جنازہ نہیں پڑائے گا لن تدخل الجنہ تو کبھی جنت کا دروازہ نہیں دیکھے گا نبی اکرم نے فرمایا بخاری کے حدیث ہے اگر اس حال میں تجھے موت آ گئی تو جنت کا دروازہ نہیں دیکھے گا یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ قرآن کی توہین ہے قرآن اس لیے نہیں آیا معاف کیجئے گا قرآن کے آنے کا مقصد تلاوت اور تلاوت کس کو کہتے ہیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے قرآن نے حیثیتیں بدلی قرآن کا کی عظمت دیکھو قرآن کا مقام دیکھو قرآن کا مرتبہ دیکھو مکے میں کیا ہوتا تھا جوا مکے میں کھیلا جاتا تھا شراب مکے میں پی جاتی تھی کے عام تھی بلکہ نکاح اس طریقے سے ہوا کرتے تھے کہ ایک ہی لڑکی کے پاس کے لیے لائن لگی رہتی تھی اور جب بچہ اس کے گھر میں کوئی پیدا ہوتا تھا تو وہ سب کو بلاتی تھی اور اس کے بعد قیافا شناس آتا تھا اس بچے کو ان لوگوں کی شکلوں سے دیکھتا تھا وہ بچہ جس شکل کے سے زیادہ ملتا یہ بچہ اسی کی گود میں رکھ دیا جاتا اور یہ عورت اسی کی بیوی مان لی جاتی اور یہ بچہ اسی کو دے دیا جاتا یہ عرب کے اندر شادی کی رسم تھی چار چار طریقے سے گندے نکاح ہوا کرتے تھے جو میں لوگ اپنی بیویوں کو بلکہ اپنی جوان بیٹیوں کو بھی ہار جایا کرتے تھے شراب کے نشے میں وہ اتنے دھو, دھو جایا کرتے تھے کہ شراب کے نشے میں وہ اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے باپ کے مرنے کے بعد بیٹا دیکھتا کہ میری ماں خوبصورت ہے یہ دوسرے کی نکاح میں جائے دوسرا میری ماں کی عزت سے کھیلے اس کو گوارانہ ہوتا تھا وہ اپنی چادر اٹھاتا تھا اور اپنی ماں کے سر پہ ڈال دیا کرتا تھا اس بات کی علامت تھی کہ میری ماں صرف میری بیوی بن گئی اب میری ماں رہی مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کی وہ کتاب جو عالم اسلام کے اندر اول نمبر پہ آئی اس کو آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا خان کعبہ کا طواف عورتوں کو اجازت نہ دی کہ وہ کپڑے پہن کر کریں بلکہ ان کے جسم پر ایک تار نہ ہوا کرتا تھا بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی یہ حالات عارت کی سرزمین پر وہل خبائش تھا مکہ تمام برائیوں کی ماں لیکن اللہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر قرآن نازل کیا تو قرآن کی برکت سے اب وہ ام الخبائش نہیں رہا بلکہ مکے میں جا قرآن نازل ہوا اللہ نے اس مکے کو ام القرآ دنیا کی تمام بستیوں کی ماں بنا دیا یہ قرآن مکے میں نازل ہوا تو مکہ ام القرا بن گیا یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو کوئی معمولی مہینہ نہیں کہا جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا اس مہینے کو سید و شہور تمام مہینوں کا سردار بنا دیا شاہ رخ رمضان انزل القرآن للناس و بینات من رمضان کا مہینہ وہ بابر مہینہ جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا جس مہینے میں قرآن نازل ہو اللہ اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دے مہینے کی جس رات میں یہ قرآن نازل ہو اللہ اس رات کو بھی کوئی معمولی رات نہیں بلکہ القدر خیر فی شہر لیلت القدر کا اس رات کا جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس ایک رات کا جاگ لینا ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے کا نزول ہی تب ہوا جب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پہلے زمانے کی امتیں نیکیوں میں قیامت کے دن آگے ہوں گی ہم نیکیوں میں پیچھے ہوں گے کہا کیوں کہ اللہ کے رسول کوئی دو سو سال تین سو سال 500 سو سال چھ سو سال اور نو علیہ سلاحت وسلام جیسے نبی تو نو سو نو سو سال تک زندہ رہے یہ لوگوں نے زیادہ عمل کیے یہ نیکیوں میں آگے ہوں گے ہماری عمر ساٹھ ستر سال حد ہے سو سال ہے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ کوئی ہماری عمریں بھی بڑھا دیتا کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں اس موقع پر قرآن کی آیتنا نازل ہوتی ہے للت القدر خیر من الف شہر کیا ہم نے للت القدر نہ دی ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر سوا آپ کو ثواب ملے گا ایک ہزار مہینوں کے سال بناؤ بارہ مہینے کی ایک سال ایک ہزار مہینہ یعنی تقریباً تیراسی یا چوراسی سال بنیں گے اگر آپ نے بیس سال کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا ساٹھ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا بیس سال سے ساٹھ سال تک چالیس مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا آپ نے ہر سال لت القدر کو جاگا ایک رات کے جاگنے سے تراسی یا چوراسی سال کی عبادت کا سواب مل ہے اگر کسی نے اپنی زندگی میں بیس پچیس تیس رمضان کی لت القدر راتیں جاگ لی تو یہ لوگ پہلے زمانے کی امتوں سے نیکیوں میں آگے ہو جائیں گے یا نہیں اللہ نے ہماری عمریں ام... کم رکھی ہیں لیکن ثواب ہمارا زیادہ رکھا ہے اگر ہم اس, اس نیکیوں پر عمل کر لیں تو ہم پہلے زمانے کی امتوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں ثواب میں میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کا یہ رحم و کرم امت اسلامیہ پر کتنا زیادہ ہے للت القدری خیر شہر لیلت القدر کا جاگ لینا ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اللہ نے جس مہینے میں قرآن اتارا اس مہینے کو سید الشہور اللہ نے جس رات میں قرآن اتارا وہ رات لیلت القدر خیر المن شہر اللہ نے جس نبی کے اوپر یہ قرآن اتارا وہ نبی بھی امام الانبیاء تمام نبیوں کا سردار وہ نبی بھی تمام پیغمبروں کا سردار وہ نبی بھی تمام پیغمبروں کا امام, امام بنا, بنا دیا گیا یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے کی خیر و برکت اس قرآن کی وجہ سے یہ بڑھا دی کہ اب جبرئیل تو کوئی معمولی فرشتہ نہیں قرآن لے جانے کی وجہ سے اور قرآن کو نبی پر اتارنے کی وجہ سے تو سید الملائکہ کا تمام فرشتوں کا سردار ہو گیا حیثیتیں دیکھیے مکے میں اترے تو مکہ ام الخورا رمضان میں نازل ہو تو وہ سید الشہور نازل ہو تو وہ من الف خیر من الف ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر جب لائے تو سید الملائے کا نبی پر اترے تو امام الانبیاء تمام نبیوں کا سردار اور جو امت اس قرآن کو مانتی اور پڑھتی اور اخص کرتی ہے تو اس امت کا مقام بھی کہہ دیا کن تم خیر تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو خیر اس میں تفضیل ہے سب سے بہتر و خیر من النوم نیل سے بہتر سب سے بہتر نماز ہے خیر کا ترجمہ یہی ہوتا ہے سب سے بہتر جیسے اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو جیسے اللہ اکبر ایک ہوتا کبیر ایک ہوتا اکبر اللہ بڑا ہے. نہیں اللہ سب سے بڑا ہے یعنی جس سے بڑا ہونے کا کوئی دوسرا جس سے بڑا جس سے زیادہ بڑا نہ ہو سکے بس انتہا ہو جس کے بڑے ہونے کی